صلی اللہ رحمن ورحمۃ اللہ وحمۃ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سبین البادشہ صغ و باقی تمام سامعین خوران گرامین ولاء العلم صاحب کے شب وسلام و رسکاتے ہیں ہمارا سلسلے دس کتاب میں سے درخت نمبر پانچ سو دو اول ایک سو چوالیس ہے پانچ سو دو شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے ایک سو چوالیس فتحیہ کا درخت نمبر ایک ہے اوراج فتقہ میں جو ہے ہم لوگ لا اللہ نمبر اڑتالیس میں ہے اس کے پیروگراف جو ہے نمبر چار ہے لا الہ الا اللہ لہ حضین اس پیروگراف میں ہے تو حضر اللہ وَِ ملوکین کی جو ایک لوگی توجہ ہو گئی پھر کل ہم نے آپ کو قرآن پاک میں اس مبارک دعا کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیا تھے ان سے تھوڑا سا گفتگو کیا آج جو ہے اس دعا میں ہے ہنسب اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے کن چیزوں میں اللہ کافی ہے اس متعلق حسب و کرتا ہے کافی ہے وہ چونکہ دعا میں نہیں ہاں جی اس کی تو تھوڑی سی ہماری اسے اور آج ہتھیا کے اندر آئی ہوئی ہے تو اس پر تھوڑا سا ہم توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کافی ہے کن عمر میں اللہ کافی ہے کن کاموں میں اللہ کافی ہے ہاں <تصال> جی ویسے تو اجمالی تو پر ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہر کام میں کافی ہے ہر مشکل میں کافی ہے ہر مسئلے میں کافی ہے ہر پریشانی میں اللہ ہی کی کرتا ہے بند مومن کے لیے اور وہ بہترین کارساز سے وکیل ہیں ہر چیز میں وکیل ہے وہ ہمارا ہر معاملے میں وہی اللہ ہمارا کارساز اور وکیل ہے ہر پریشانی میں ہر مشکل میں ہر معاملات میں لیکن ہمارے اوراد یا فتح کے اندر جس تھوڑی سی بات ہے جو حصے سب میں لانے اسما کے بعد والے حصے میں اس کی تھوڑی توجہ آئی ہوئی تو اس کا مختصرا نہ توجہ دیتے ہیں تو اس دعا میں حسن اللہ میں متعلق کے کافی ہے تو کس چیز کن چیزوں میں اللہ کافی ہے تو متعلق کے اللہ نے ذکر نہیں فرمایا یعنی یہ بیان نہیں فرمایا کہ اللہ کن امور میں کافی ہے تو اس حس سے متعلق کا جو علمی طور پر فائدہ یہ ہے کہ ہر سے متعلق افادہ عموم کا علم ہوتا ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اس ذات اقدس پر بھروسہ کرتا ہے ان کے ہر کام اور معاملات میں کے کرتا ہے یعنی ہر کام اور ہر معاملات میں کے خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو مادی ہو یا معنوی چنانچہ جو ہے اللہ حقیقت چنانچہ جو ہے اس حقیقت کی تفصیل اسی اوراد حتیہ میں حسوم یعنی لاسی لا سنانا لے والے حصے میں آیا ہوئے چنانچہ وہاں فرمایا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے کن چیزوں میں کافی ہے تو میں نے آپ کو پہلے اختصاراً تو بتا دیا اللہ ہر کام اور معاملات میں اللہ کافی ہے احکاط کرتا ہے خواہ خواتونوی ہو یا اخروی ہو مادی ہو یا منوی ہو لیکن چنانچی سے حقیقت جو ہے اس حقیقت کے تفصیل اس اراد حوثی میں حصۂ سم جو لاؤشن علیک والے اس میں جو ہے ہمیں پیارے نبی دعا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منکور ہے تو اس میں بیان فرمایا ہے کہ پندرہ حسبو ہے اس کے اندر ہاں جی پندرہ حسب تو حضل اللہ دینا اس میں اب تفصیل ہو رہا ہے حضر اللہ لِِلِ اللہ ہمارے دین کے لیے کافی ہے ہاں جی ہمارے دین کی حفاظت ہمارے ایمان کے حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے تو اس سے معلوم اللہ دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہے حضر اللہ نمبر دو حضر اللہ لی دنیا اللہ ہماری دنیا کے لیے کافی ہے ہاں جی اللہ ہماری دنیاوی امور کو بھی سنوارنے کے لیے اس میں ہمیں جو بھی مشکلات پریشانیاں آئیں گے ان کو درست اور اصلاح کرنے کے لیے بھی اللہ کافی حضر اللہ علیہ دنیا اللہ ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہے تیسرا جو ہے حضر اللہ لمن اہم منع اللہ لمن اہم یعنی, یعنی ہمیں ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اللہ کافی ہے جو ہمیں رنج و غم میں ڈالتے ہیں یعنی لمن اہم جو ہمیں پریشانیوں میں ڈالتے ہیں مدد مطلب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں بھی ہمیں اللہ کافی ہے کہ ان مشکلات سے دشمن سے بچانے کے لیے اور اس ہم رنج و غم میں جس میں دشمن نے ڈالا اسے نکالنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے وہی چاہتے ہیں وہی چاہ وہی چاہیں تو ہم ہر مشکل سے ہر ہم و غم سے ہر رنج و غم سے ہم نکال سکتے ہیں چوتھا نوتا حضر اللہ لمم ب غالینہ اللہ اللّہ لمم بغالین یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اس شاعث کے مقابلے میں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کریں ہاں جی ہضبن اللہ اللہ ہمارے کافی لمبا علشاف جو ہمارے خلاف بغاوت کرتا ہمارے خلاف ظلم کرتے ہیں ہم پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے بھی ظالم کے ظلم کو ہم سے روکنے کے لیے بھی ہمارے دفاع کے لیے ظالم کے مقابلے میں بھی اللہ ہمارے لیے کافی ہے پانچواں جو ہیں حضب اللہ لمن حسدن حضل اللہ لمن حسدنا یعنی اللہ کافی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہم پر حسد کرے ہاں یعنی جو ہم پر حسد کرے حسد کرے چونکہ حسد سے جو ہے حسد حاصد آدمی آپ کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں خود جانے کوشش نہیں کرتے آپ کے پاؤں کے نیچے لے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو بھی خود کے طرف تنازع کی طرف لے جاتے ہیں لہٰذا فرمائے حضور اللہ اللہ ہمارے لیے کافی لمن حسدنا ان لوگوں کے مقابلے میں بھی یعنی جو ہم سے حسد کرے اور حسد کے نظر میں وہ ہمارے مشکلات پیدا کرنا چاہیں ان کے مقابلے میں بھی ہمیں اللہ کافی ہے چھٹا نقطہ حضر اللہ لمن کا دنہ بسو یعنی اللہ کافی ہے اس شاذ کے مقابلے میں بھی جو ہمارے لیے بری تجویز سوچے رما کا دن بسو جو ہمیں جو ہے برائی کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کریں یعنی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے چال بازیاں کرے دھوکہ دہی کرے ہمیں جو ہے برائی کے ساتھ ہمارے بارے میں برائی سوچتے رہیں ہمارے بارے میں چال بازیاں کرتے رہیں مکر اور مکل کے جال بچھانے کی کوشش کریں تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کا دن جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہاں جی ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس شاذ کے مقابلے میں بھی ہمارے لیے کافی ہے یعنی ہمیں اللہ کا اللہ کافی ہے اس کے مقابلے میں بھی جو ہمارے لیے بری تجویز سوچے ہمارے خلاف ایک یہ بھی ایک تجمیہ بھی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو ہمیں دھوکے میں دکھ پہنچانے کی کوشش کریں ہاں جی اللہ ہمیں کافی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی جو ہمیں دھوکے میں جو ہے دکھ پہنچانے کی کوشش کریں تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں بھی اللہ کافی ہے تو یہ سب دنیاوی امور تھا ہاں جی ہماری جو ہے دنیا سے ہمارے, ہمارے دنیا میں ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے ہمارے خود دنیا معاملات کی حفاظت کرنے میں اللہ کافی ہے جو ہمیںن جو غم پہنچانا چاہیں تو اس میں اللہ کافی جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کافی جو ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں ان کے مقابلے میں بھی اللہ کافی ہے جو ہمیں بارے میں جو ہے بری تجویز سوچے ہمارے خلاف اور ہمارے خلاف جو ہے ہمیں دکھ پہنچانے کے جو ہے دھوکے میں ہمیں دکھ پہنچانا چاہیں ہمارے خلاف شل بازیاں کریں دھوکہ دہی کریں اور خلاف برا سوچ رہتا ان کے مقابلے میں بھی اللہ میں کافی ہے اب آگے آخرت کے مسائل آ رہے ہیں ساتواں فرماتے ہیں حضب اللہ ہند موت اللہ ہمارے موت کے وقت بھی کافی ہے حضب اللہ اللہ ہمارے کافی موت موت کے وقت بھی ہاں جی کہ ہم آسانی سے جان دے دیں اور موت ہمارے لیے آسانی ہو تو اس لوگوں میں یقینی بات ہے موت کو اللہ ہی آسان کر سکتے ہیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں اللہ کی جس سے فرشتے آسان کر سکتے ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے وہ خبر کرنے کا فرمائے ہض اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی دل موت موت کے وقت بھی اور آٹھواں حضر اللہ عندبر اللہ ہمارے لے کافی ہے قبر کی تنہائی میں بھی قبر میں جہاں انسان جو ہے پہنچاً پہلے پر دن پہنچیں گے وہاں انسان کتنا پریشان ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو یہاں بھی یہ اسی سے اللہ سے مدد لینا اللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے عند القبر یعنی قبر کے تنہائی میں بھی اللہ ہمارے لقاف ہے وہی ہمارا ساتھی ہے وہی ہمیں جو اپنے رحمت سے آخرت کی ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دیں گے قبر میں نواں پوائنٹ جو ہے نوتا حضب اللہ عند المسائل اللہ ہمارے لیے سوالات کے وقات یعنی پوچھ کے وقت بھی کافی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سوالات کے وقت بھی کافی ہے یعنی پوش, پوش کے وقات بھی کافی ہے یعنی سوالات فرسٹ گے سوال نہ منکر من ہم سے سوالات یعنی قابل میں سوال نہ منکر کے وقات بھی اللہ ہمارے لیے کافی ہے کیونکہ وہاں سوالات وہیں کے گے پوچھیں گے ہماری زندگی کے بارے میں کہ ہم نے اپنے عمر کے بارے میں نماز کے بارے میں زندگی کے بارے میں مال کے بارے میں اور اس طرح ہمارے عقائد کے بارے میں ہاں جی بہت سی میں سوالات کریں گے تو اس بات جو ہے صحیح جواب دلانے میں بھی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہضب اللہ ان دسرات دس, دس و نقطہ اللہ ہمارے لیے ہاں جی ہمارے لیے پلے سرات سے گزرتے وقت بھی کافی ہے کیونکہ اللہ کی مدد اس کی لطف کرم جس کے شامل حال ہو جائیں گے وہ پورے سرات سے آسانی سے گزر جائیں گے اور جنت پہنچیں گے کیونکہ پلے سرات جس طرح مفصرین نگاہ قرآن یاد میں ہیں جہنم کے اوپر ہیں ہاں جی جہنم کے اوپر ہیں اور انتہائی بارش ہے جس طرح بار حدث میں انسان کے بال کو نو حصوں میں چیر کر جتنا بارش ہو اس حد تک بارش ہے لیکن جن کے عمل صالح ہیں جن پر اللہ شفقت کرے گا رحم کرے گا وہ تو فرماتے ہیں بجلی کی طرح وہاں سے گزار جائیں گے لیکن جن کے عمل بورے ہیں جن کو جو اللہ کے رحمت سے محروم ہو جائے وہ وہاں سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے جن کے پل پر چڑھے کر نیچے گن جائے گا تو اس طرح مہ اللہ, اللہ جو ہے ہمارے لیے پولیس سرات سے گزرتے وقت بھی کافی ہیں اور غیروان تحزن اللّہ ہند اللہ مل کافی کل خمد میں اعمال کے حساب کے وقت بھی ہمارا عمل کا حساب کتاب ہوگا اللہ جی کہ بھائی جو ہم نے کیا کیا دنیا میں کیا کیا نیکیاں کیا, کیا کیا کیا برائیں کیا اور کن کی نیتوں سے کیا کن مقاصد کیا اور سب چیز کا حساب ہوگا تو اس وقت بھی فرماتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے آخرت کے تمام مشکلات میں اللہ ہی کافی ہے وہی کہ وہی ہماری مدد کر سکتے ہیں یا اس کی اجازت سے جو ہے پھر امبیہ علم علیہ السلام پیارے نبی علیہ تار جو ہے اعمالت بیت البیت علیہ آل بیت السلام آل شفاعت کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے آل لیکن اللہ کے ذن وہاں بھی ضرورت ہے باروان نقطہ جو ہے حزب اند دلمیزانی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اعمال کے میزان قیامت میں تولتے وقت بھی جب کل ہمارے میدان قیامت میں جو ہے ہمارا اعمال تولیں گے جیسا قرآن میں بھی ہے ہمن سکولت ہو ہوحاف جس کے میزان عمل میں نیک عمل کا پلہ باری ہوگا وہ جو ہے جنت میں جائیں گے جس کے نیک عمل کا پلہ ہلکا ہوگا برائی کے پلہ باری ہوگا وہ حاویہ میں ہوگا حاویہ کیا حلن وہ بڑھتی ہوئی کے فرمایا تو اس وقت بھی اللہ ہمارے لے کافی ہے وہی ذات ہے اس کے لطف و کرم سے جو ہم اس مرحلے سے بھی آسانی سے گزار سکتے ہیں حض اللہ نعلہ میزان اللہ ہمارے لے کافی ہے ہاں اعمال کے میزان قیامت میں تولتے وقت بھی اور تیرہ ہوتا جو ہے حض و نعلّہ عند الجنت اللہ ہمارے لے کافی جنت اور دوزہ میں داخل ہوتے وقت بھی یعنی یقینی بات سے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ ہی کے پاور میں اس اختیار میں یا وہ جن کو اختیار دیں گے جن فرستوں کو امبا کو آئمہ کو جن کے سفارشات وہاں شفاعت کا اندر کارآمد ہوگا تو حقیقت میں یہ سب اجازتیں اللہ ہی پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں لہٰذا اللہ ہمارے لیے کافی ہے جنت اور جہنم میں داخل ہوتے وقت بھی یعنی جنت میں داخل کریں گے تو بھی اللہ کے لطف و کرم سے جہنم سے بچائیں گے تو ابھی اللہ کے لطف و کرم سے ہی ہم بچ سکتے ہیں لہذا یہ دعا کرتا اللہ ہمارے کافی ہے جنت اور نار کے وقت یعنی جنت و میں داخل ہوتے وقت بھی یعنی جنت میں داخل کرنے اور جہنم سے بچاتے وقت بھی اللہ ہی کافی ہے چودھواں میں دا اللہ ہمارے لیے کافی ایک انبروزِ قیامت ملاقات کے وقت بھی جب میدان ناشن میں قیامت میں اللہ سے ہم ملیں گے تمام معلومات تو وہ بھی اللہ کافی ہے وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں جو اپنے رحمت سے نوازیں گے اپنے شوقت سے نوازیں گے اپنے مغفرت سے نوازیں گے اور ہمارے قلیل اور حقیر اعمال کو اپنے لطف و کرم سے قبول کریں گے اور ہمیں جنت میں ڈالیں گے یہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے لہٰذا کافی ہمارے اللہ جب اللہ سے ملاقات کے وقت بھی. اور پندرہ نقطہ جی حضر اللہ الزی جی میرے لیے کافی ہے اللہ وہ ذات جو لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں علیہ توکول تمہیں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اللہ عمید اور اسی کی طرف میں جو ہے اسی کی طرف میرے پلٹنا ہے اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہی پلٹتا ہوں تو اس طرح جو ہے حزب اللہ و الوکیل پس اللہ ان تمام مسائل اور مشکلات دنیاوی اخرمی میں ہمارے لیے کافی ہے وہی حقیقی کارساس ہے وہی ذات مشرق و معروف کا رب ہے یہ مہربان جہ جی اور کارساس اللہ ہم سے کہتے ہیں مجھے اپنا وکیل و کارساس بنا لو بندے مومن اللہ ہم سے حکم کریں بندے مومن مجھے اپنا وکیل بناؤ چنانچہ جی سر مزمل عائد نمبر نو میں فرماتے ہیں رب المشق والما را الَّہ فتح خرچ وکیل بند عمین مشرق و معرب کا رب اسی ذات اقدس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہاں جی پس صرف جو ہے اسی کو اپنا وکیل اور کار ساز بناؤ ہمیں حکم دے رہے ہیں مجھے وکیل بناؤ اتنا مہربان اللہ ہے لہذا بند مومن کو چاہیے کہ صد کے دل سے اس پاک اس پاک ذات کو اپنا وکیل بنائیں اور وہ وکیل ملغ بنائیں اور اپنی دنیاوی اپنی دنیا و حرت سب اسی کے حوالے کریں اسی پاک ذات کے در کے سوالی بن کر رہیں اور اسی پاک ذات سے ہی محبت کریں اسی کے دامن تھامے رہیں اور اطاعت و بندگی میں بھی, بھی صرف اسی ذات کی کریں اور دل و جان سے اپنے تمام امور اس ذات کے حوالے کرتے ہوئے اسی بل مکمل اعتماد و بھروسہ کریں تاکہ آپ کے دنیاوی اخروی تمام امور ہاں جی سنور جائیں اور دونوں جہان میں جو ہے سعادت و کامیابی نصیف ہو تو میری دعاٮٔ اللہ تعالی ہماری ان مقدس دعاؤں کو قبول کریں ازن میں دیکھیں ساس اللہ نے ملوکیر کے اندر کتنے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر ان کو حضور قلب کے ساتھ دل و جان سے پوری عقیدت اور عاقعے کے ساتھ پڑھنے کی راج جی کے ساتھ پڑھنے کی توفیع عطا فرمائے امین رب عالمی